والذين آمنوا بهم بهم وَمَا بنیح کول ژریت ہمتھ نام كل ریم اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان لا کر راہ راست پر چلنے میں ان کی پیروی کی ہم ان کی اولاد کو جنت میں ان سے ملا دیں گے اور ان کے نیک امال میں ہم کوئی کمی نہیں کریں گے ہر آدمی اپنے عمل کے بدلے گروی ہوگا اہل جنت پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں کی کوئی انتہا نہیں ہوگی جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا انہی بے شمار کرم فرمائیوں میں سے ایک یہ بھی ہوگا کہ ان کی جو اولاد دنیا میں ایمان لائے گی عمل صالح کرے گی اور سیاحت و معاشی سے بچے گی وہ اگر اپنے اعمال کی بدولت جنت کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکے گی جو ان کے نیک باپ ماں کو ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی خوشی میں مزید اضافہ کرنے کے لیے ان کے درجات بلند کر کے ان کے والدین کے مقام تک پہنچا دے گا سعید بن جبیر نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی تفسیر روایت کی ہے آفی نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جن اہل جنت کی اولاد ایمان لائے گی اور اللہ کی بندگی کرے گی انہیں اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی بدولت جنت میں داخل کر دے گا اور ان کے چھوٹے بچے ان کے پاس جنت میں پہنچا دیے جائیں گے ابن جریر نے اسی تفسیر کو ترجیح دی ہے اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ انہیں خوش کرنے کے لیے ان کی اولاد کے ساتھ جو کرم فرمائی ہوگی اس کے سبب ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درمیان اپنا عدل و انصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کسی کا مواخذہ کسی دوسرے کے گناہوں کی وجہ سے نہیں کرے گا ہر آدمی صرف اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا اس پر کسی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں لادا جائے گا چاہے اس کا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہوگا جیسا کہ اللہ تعالی نے سورت المدثر آیات 38-39 میں فرمایا ہے کلبت ہر جان اپنے اعمال کے بدلے گروی ہے مگر دائیں طرف والے